السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد الله إلهي لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسوله بلغ رسالة وأدلمانه ونسح الأمة وتركها على المحجة البيض ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يليوم الدين أما بعد معذد ناظرین آج کا موضوع ہے کہ ختم نبوت کا انکار کفری ابدات ہے نہ صرف انکار بلکہ ختم نبوت کے بارے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے اور یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کے بارے میں شک کرے یا جنت و جہنم کے بارے میں شک کرے یا پرسرات کے بارے میں حوض کے بارے میں حساب و کتاب کے بارے میں آخرت کے بارے میں شک کرے ویسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں شک کرے آپ کی کا ختم نبوت قرآن سے بھی ثابت ہے حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا سب کا اجماع ہے لہذا آپ کے ختم نبوت کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے حدیثوں کا انکار ہے اور طریقے سے اجماع امت کا مسلمانوں کے اجماع کا انکار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ماکانا مَا محمد نبی حضاب آیت نمبر چالیس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ کی نرینا اولاد جتنی تھی سب کا انتقال ہو گیا تھا سب کی وفات ہو گئی تھی آپ کے دو بیٹے مکے ہی کے اندر وفات پا گئے تھے مدینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو ابراہیم عطا کیا لیکن وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے ان کے وفات کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ولاقین رسول اللہ و خاطمنبی لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی ہیں تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے اور آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اب خاتم النبی ہیں آپ سے پہلے انبیاء گزرے چلے گئے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب خاتم النبی ہیں یہ ایک دم واضح آیت ہے جو اس بات پر زاد کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر موز کیے گئے اور اللہ نے فرمایا کلیائی اور رسول کلیائی ناس انی رسول اللہ علیہ اے نبیا فرما دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اس طریقے سے اللہ نے فرمایا اما الصلہ کے اللہ رحمت عالمین آپ پوری کائنات کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبوس کیے گئے اور جگہ اللہ فرمایا اوما اور صلی اللہ کے اللہ کا فتح الناس ہم آپ کو پوری انسانیت کے لیے سارے لوگوں کے لیے مبوس کیا جب آپ ساری انسانیت کے لیے ہیں سب کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہیں تب ظاہر بات ہے کہ آپ آخری نبی بھی ہیں اب دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو ان آیات کے اندر بھی آپ کے خطب نبوت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے اس طریقے سے اللہ نے فرمایا علی و مکمل توکم دین اکم و اتمم تو الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور نعمت پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا جب دین کی تکمیل ہو گئی اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اب ظاہر بات ہے جب مکمل ہو گیا تو اب نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو عیشایت کریمہ کے اندر بھی واضح یہ اشارہ موجود ہے سراحت کے ساتھ سمجھ لیجیے اشارہ کہ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا آپ سے پہلے شریعتیں ناقص ہوا کرتی تھیں اس لیے اللہ رب العالمین ہر زمانے میں نبیوں رسولوں کو بھیجا کرتا تھا لیکن جب آپ دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العامی نے آپ پر دین کو کامل کر دیا مکمل کر دیا شریعت کا اختتام کر دیا اور اس شریعت کو آخرت کا قیامت کے آخری صبح تک کے لیے مناسب بنا دیا لہذا جب دین مکمل ہو گیا شریعت کامل ملی تو پھر دنیا کے اندر کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ آیات ہیں جن میں آپ کے ختم نبوت کی طرف واضح اشارہ موجود اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حیراضی اللہ تعین حضی فرماتے ہیں ان ن مسلی میری مثال اور مجھ سے پہلے جو امبیا بھیجے گئے ان کی مثال کیسے ہے کہ کمس رج اس آدمی کی طریقے سے ہے کہ بنا بے حسن ہو اجملہ کی اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اور جمیل و حسین گھر بنایا محل بنایا منزاویہ ہاں اس کے ایک کنارے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا ایک ایک کی جگہ باقی رہ گئی فضا الناس یوفون ابھی اجب لوگ اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے تھے اور اس گھر کی تعریف کرتے تھے خوش ہوتے تھے وہ قلون حلنا دی لبینا اور یہ کہتے تھے یہ ایٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی اگر یہ ایٹ رکھ دی جاتی تو اس عمارت کی حسن کا حسن دوبالا ہو جاتا اور اس عمارت کی خوبصورتی بڑھ جاتی فرآفرماتے فان البینا میں وہ ایٹ ہوں وہ خاطمن نبی اور میں آخری نبی ہوں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا تو آیت قریب یہ حدیث بھی واضح دلالت کرتی ہے سراحت کے ساتھ کہ آپ آخری نبی ہیں اور جو عمارت تھی نبوت کی اس عمارت کی آپ آخری اینٹ ہیں اور جب آخری اینٹ لگا دی گئی بھیج دی گئی اللہ رب العامن کی طرف سے تو اب اس عمارت کے اندر کسی دوسری اینٹ کی قطع گنجائش نہیں ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے طریقے سے نمبر دو اللہ کے سور صلی اللہ سنماتے ہیں وہ ان نحو سکون فی امتی کداب میری امت کے اندر جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے لمبی روایت ہے میں شرف محلے شاہد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کلو نبی سب کا دعویٰ اور گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے وہ انا اناخاتم النبی حالانکہ میں ہی آخری نبی ہوں اولا نبی آبادی اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یہ ابودا ترمیزی کی روایت صحیح روایت ہے یہ طریقے سے نمبر تین ابو حراض اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سول نے فرمایا وہ ارسل تو ار الخلق کا فتن و خطمہ بی نبو کہ میں پوری انسانیت کی طرف سارے لوگوں کی طرف بنا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے وہ خطمہ بھی نبیوں کو میرے اوپر ختم کر دیا گیا یعنی میرے آتے ہی نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا میں آخری نبی ہوں اور کوئی دوسرا نبی دنیا کے اندر نہیں آیا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسی نمبر چار حدیث الشاہ مقام محمود کے تعلق سے میدان محشر میں جب لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے تو جب لوگ ہم اور سب انکار کر دیں گے تو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی ہیں اور آپ چلیے اور اللہ تعالیٰ سفارش کیجئے کہ اللہ اربام نے ہم سب کا حساب و کتاب لے لے تو اس میں بھی واضح دلیل موجود ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اس طریقے سے نمبر پانچ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہمارے اوپر اللہ قسط صلی اللّہ علیہ وسلم مدار ہوئے تو آپ نے فرمایا انا محمد النبی الامی تھا کہ میں محمد ہوں نبی امی ہوں تین مرتبہ آپ نے فرمایا ولا نبی بعدی اور ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مسلم احمد کی صحیح روایت ہے نمبر چھ جابر عبد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سل فرمایا انا قائد المرسلین میں تمام رسولوں کا قائد ہوں رہبر ہوں ان کا پیشوا ہوں ولا فخر اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے وہی ولا فخر اور میں آخری نبی ہوں اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے وہ انا الاف عین وہ و ولا فخر اور میں سب سے پہلا شافع ہوں سب سے پہلا سفارشی میدان محشر میں شرمے کہ اللہ تعالی سفارش کریں گے وہ اول و اور میں سب سے پہلا مصفہ یعنی جس کی سفارش قبول کی جائے گی میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے اور یہ دارمی تبرانی کی روایت ہے اور امام صاحب فرماتے کہ اس کی اسناد سوال ہے اچھی ہے اس طریقے سے نمبر سات ابو سعید خدی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سن فرمایا لا تقوم حت یخ روجہ سلاسن کداب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے لوگ نہ پیدا ہو جائیں الحم یوکب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب اللہ پر جھوٹ دیں گے اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بادیں گے یعنی دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں لیکن کوئی نبی نہیں ہوگا سب کے سب جھوٹے دجال اور مکار اور فریبی اور مرعون لوگ ہوں گے جو اس طرح کا دعویٰ کریں گے ایسے نمبر آٹھ جبیر بن متعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد میں محمد ہوں میں احمد ہوں و اور میں ماہی ہوں الدی یوم القفر یعنی وہ شخص جس کے ذریعے سے کفر کو مٹا دیا گیا آپ کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو ختم کیا شرک کو ختم کیا تو عہد سنت کو دنیا کے اندر عام کیا وہ انلحاشر اور میں حاصر ہوں اللدی حشر الناس وقبی کہ میرے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی میدان محشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا آپ آخری نبی ہے آپ کی بات کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا وہ عالآعاقب اور میں عاقب ہوں وہ اللہ عاقب الضی الحب ادہ نبی اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے نمبر 9 اللہ کسور صلی اللہ علم کے حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے خوب دل تو اللہ بے ستم میں امبیا پر چھ چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ نے حدیث کے اندر چھ باتیں بیان فرمائی آپ نے فلما کہ اوقی تو جوامی الکلیم مجھے جامع کلمات دیے گئے یعنی مختصر الفاظ لیکن ان کے اندر بہت زیادہ معانی وہ نصیر تو رعب اور رعب سے میری مدد کی گئی لوگوں کے دلوں میں جو آدھائے اسلام ہیں ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پھیلا کر کے پیدا کر کے اور میرا رعب ان کے دلوں میں قائم کر کے میری مدد کی گئی یعنی لوگ آپ کا نام سن کر کے ڈر جایا کرتے تھے اس طریقے سے آپ کا روب تھا جو اللہ رب نے دے کر کے آپ کو بھیجا تھا وہ وحلۃ غنائم اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا وہ جو اللہ تریلا اردو اور میرے لیے مسجد کو پاک اور مسجد زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا وہ ارسی وہ ارسیل خلق کافا اور میں سارے لوگوں کی طرف بن نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں وہ خطمہ ببیون اور میرے اوپر نبیوں کو ختم کر دیا گیا آخر نبی بنا کر کے مجھے بھیجا گیا یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 10 اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اللہ می اباس نبی اللہ من امتحال اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے آگاہ کیا ہے سارے نبیوں نے وانا آخر اور میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں وہ ان تم آخر الامم اور تم سب سے آخری امت ہو وہ خارج انفیق لا محالہ اور دجال تمہارے اندر محالہ یقینی طور پر نکلنے والا اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے یقینی طور پر دجال نکلے گا اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ دجال کا انکار کرنا بھی کفری دات ہے اگر کوئی انکار کر کی دجال نہیں آئے گا یہ سب خرافات ہے اور یہ سب افسانہ ہے اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے اور اس کے نکلنے کے بارے میں شک کرتا ہے انکار کرتا ہے یہ بھی کفر ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ ومات ہے کہ لاما وہ نکلے گا امام علمائے رحمتہ اللہ علیہ نے شاہی الجامعہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا دس حدیثیں صرف پیش کی ہیں نمونے کے طور پر ایسے ہی ورنہ ایک ہی حدیث کافی ہے قرآن کی ایکت کافی ہے مومن کے لیے اہل ایمان کے لیے دس حدیثیں صحیح حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ختم ہونے پر کہ آپ آخر نبی اور اس پر سب کا اجماع ہے تمام صحابہ کا تابعین کا طب تابعین کا محدسین کا تمام مسلمانوں کا تمام علماء کا سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے آخر نبی ہیں ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابراہیم جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جب ان کی وفات ہو گئی ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امات فقیرم بچپن میں ان کی وفات ہو گئی و لو قدا یقون بد محمد نبی آشا ابن ہو و لو قد یا بد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو اگر یہ بات ہوتی کے بعد بھی کوئی تو آپ کے بیٹے زندہ رہتے ولیکن لا نبی آباد ہو لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے اس قول کو بیان کیا تو صحابہ کا اجماع ہے تمام صحابہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان سے قطال کیا ان سے جنگ لڑی ان سے جنگ لڑی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ تمام حدیثیں جو ختم نبوت کی ہیں وہ پوری انسانیت کے سامنے پوری امت کے سامنے صحابہ نے بیان کیا تو اس معلوم ہوا کہ صحابہ طاوین پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ آپ اللہ رب الامن کے آخر نبی ہیں آپ کی ختم نبوت کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کوئی کسی نے ان کے پا, کوئی, کوئی آدمی گیا ان کے پاس اور یہ کہنے لگا کہ اس کے پاس نبوت کی دلیل ہے تو امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا دیکھیے امام ابو بونیفا رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہ کیا فرماتے ہیں من طالب امین دلیل فقط کفر جس نے اس سے دلیل مانگی نبی ہونے کی اس نے بھی کفر کیا کیونکہ اس نے شک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نب نبوت کے تعلق سے کہ آپ آخری نبی ہیں یا آخری نبی نہیں ہیں اس نے گویا کہ کی شک کیا اور نبی کی نبوت کے بارے میں ختم نبوت کے بارے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے آپ ذرا دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اس سے دلیل مانگی کی تم دلیل تو کی نبی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے نبی کے ختم نبوت کے بارے میں شک کیا اور جس نے ختم نبوت کے بارے میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا کیونکہ قرآن و سنت سے عشما سے تمام چیزوں سے بات ثابت ہے پھر انہوں نے فرمایا کیونکہ اللہ کے سن فرمایا کلّہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جب کوئی نبی ہوگا ہی نہیں تو اسے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا تم مکار ہے وہ جھوٹا ہے وہ دجال ہے وہ کداب اور فریبی ہے وہ اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت کیا ہے دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جس کے پاس کچھ حق ہوتا ہے جس کی بات میں صداقت ہوتی ہے دلیل اس سے مانگی جاتی ہے دلیل ایسے لوگوں سے کذابوں سے اور ایسے لوگوں سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے لہٰذا نام بحنیفا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی کافر ہو گیا جس نے نبوت کے دعوے دار سے دلیل مانگی کہ آپ دلیل دو کہ میں نبی کہ تم نبی ہو اگر دلیل کا مطالبہ کیا وہ بھی کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں شک کیا اور یہ شک کرنا بھی کفر ہے لہذا تمام آیتیں تمام حدیث اور یہ سب کے سب یہ جو نصوص آپ کے سامنے پیش کیے گئے اجما جو پیش کیا گیا اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجبی کی عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العارمین پر کے آخر نبی ہیں اور جس کا یہ عقیدہ نہ وہ کافر ہے بلا شبہ وہ کافر مسلمان نہیں ہو سکتا وہ اسلام سے نکل گیا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا جو ہمارے نبی کی نبوت کا ختم نبوت کے بارے میں بھی شک کرے انکار کرنا تو دور کی بات ہے شک کرنا بھی کفر ہے اور یہ عقل بھی اچھی ثابت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری بھی بنا کر کے بھیجا کیوں اس لیے کی جب دین مکمل ہو گیا اور آپ کی امت آخری امت ہے اور اس طریقے سے آپ کی رسالت اور نبوت پوری کائنات کے لیے ہے اور یہ قرآن جو اللہ ہربلامی نے آپ کو موجودہ کے طور پر دیا یہ قیامت تک باقی رہنے والا موجودہ ہے جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے عقل بھی یہ کہتی ہے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ دین جب مکمل ہو گیا اور آپ کی ربوت ساری انسانیت کے لیے ہے قرآن قیامت تک باقی رہنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ امت آخری امت ہے اس کے بات کی اور امت نہیں پیدا ہوگی پہلے امتیں ہوتی تھی فلا کی امت فلاں کی امت لیکن اب ایک ہی امت ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لہذا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اب دنیا کے اندر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے تو کتاب اللہ سے بھی سنت رسول سے بھی اجماع صحابہ سے بھی تمام مسلمانوں کے اجماع سے بھی اور عقل سے بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ العالمین کے آخر نبی اور رسول ہیں اور اللہ العالمین نے آپ کو خاتم النبین پرانے کریم کے اندر بیان فرمایا جب نبوت کا خط... کا اختتام ہو گیا تو رسالت کا بدرج اولہ اختتام ہو گیا رسالت یہ خاص ہے اور نبوت یہ عام ہے ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا لہذا جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو رسالت کا دروازہ بدرج اولہ بند ہو گیا کیونکہ رسالت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے جب نبوت کا اختتام ہو گیا تو رسالت کا بدرجہ اولہ اختتام ہو گیا اس لیے آپ آخری نبی ہیں اور یہ دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر کوئی اس کے بارے میں شک کرتا ہے تو بھی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اللہ حبرامن ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے آمین ازاکم اللہ خیر و صلی اللہ عبین محمد ولہ علیہ و صحظمین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ